الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد توز بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم آنے مرالب ال حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم اللہ یلون ثم اللہ دین اللہ مالک الملک احکم ملاکمین کی توفیق سے اس بات کا ہمیں پتا ہے کہ قرآن اور حدیث اسلام اور دین کی بنیاد ہے کلم میں دو کا ذکر ہے اللہ رسول اذان میں دو کی گواہی ہے اللہ رسول خطبے میں دو کا اعلان ہے اللہ رسول مریں گے قبر میں پہلا سوار رب کا دوسرا رسول کو حکم قرآن میں صرف دو کی اطاعت کا حکم ہے عتی اللہ واطی اور رسول ایک بات اللہ کی مانو ایک رسول کی مانو سنا لیکن نظریاتی لحاظ سے تو یہ بات ٹھیک ہو گئی کیا اس کی کو عملی شکل دنیا میں ہے کہ ہماری طرح انسان ہوں پیٹ لگے ہوئے ہوں برادریوں ہوں کاروبار ہوں اور ان کو یہ سارے مسائل ہوں پھر انہوں نے اس بہترین مذہب قرآن حدیث پہ چل کے دکھایا ہو بہت اچھا دین ہے یہ کیا یہ صرف لا قانون کی حد تک ہے یہ اس کی کوئی عملی شکل بھی دنیا میں موجود ہے ایک پڑھا لکھا طبقہ یہ ایک سوال ہے اس کے ذریعے تو اس کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے کہ ہاں قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والی ایک جماعت مثالی دنیا میں گزری ہے اور وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائی اللہ نے فرمایا بیدا کما آمن اناس کہا گیا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے جب یہ ایت آئی جب ان کو کہا گیا لوگوں کو کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے تو وہ لوگ کون تھے اس وقت ابوبکر عمر عثمان علی اور ان کی جماعت رضوال اللہ علمی پیچھے یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر ہے اللہ فرماتے ہیں اگر وہ یہودی عیسائی ہماری پگاوتے نافرمانیاں کرنے والے اگر وہ بھی تمہارے جیسا ایمان لائیں اے اوبکر عمر عثمان علی اور ان کی جماعت رضوال اللہ علیہ جمین تو میں ان کا ایمان قبول کر لوں اگر وہ اعراض کریں کہ ہمیں اوبکر عمر والا ایمان نہیں چاہیے تو ان فی شقاق تو ہمیشہ کی بدبختی اور پد نصیبی اختلاف میں آپ کو پریشانی تو ہوگی کہ آپ کے شاگردوں والا ان کو ایمان پسند نہیں آ رہا ف سید فی کاحم اللہ میں مولا تیری طرف سے ان سے نپٹوں گا یہ اللہ تو کیسے نپٹے گا تجھے سارا پتہ ہے میں میں اوحسمی العالی میں ان کے اقوال سن رہا ہوں اور ان کے اعمال کو جانتا ہوں عمران بن حسین رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے اور پھر اس کے بعد والا یعنی حق کے لحاظ سے تو اب ہم نے اس مختصر مجلس میں دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مشمین عقائد عبادات معاملات میں قرآن اور عدیث کی روشنی میں کیسے عمل پیرا تھے عقیدہ کے سلسلہ میں وہ سن چکے تھے قرآن مجید میں پڑھ چکے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں واہب اللہ والا تشرقی شیاب ایک اللہ کی عبادت کرو ذرہ برابر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو شراکت کمپنی سسٹم سانج پن نہ رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے تھے کہ آپ نے فرمایا اللہ رکم بے کیا تمہیں میں سب سے بڑا گنا نہ بتاؤں جناب بتاؤ میں علی شراک و اللہ کے ساتھ شرک کرنا تو وہ کسی کی شراکت جو ہے اس کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے چنانچہ بہت بڑا یہ واقعہ ہے صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ کے سلسلہ میں اجماع اور اتفاق کا کہ سید الین اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی کچھ لوگ صدمہ کی وجہ سے یہ کہنے لگ گئے کہ رسول سم فوت نہیں ہوئی یہ صدمہ ہوتا والد فوت ہو جائے تو خاص طور پر جو بڑا بیٹا ہے بڑے بیٹے ان کو بہت پریشانی ہوئی کیا بنے گا اور پھر محمد الرسول اللہ وسلم کا دنیا سے جانا بہت بڑا ایک واقعہ اور بہت بڑا حادثہ تھا جو مت کو پیش آیا چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں کہنے لگے کہ کوئی نہ کہے کہ وہ فوت ہوئے ہیں. مطلب کیا تھا منافق خوش نہ ہوں ابھی یہ کام کرنے ہیں ابھی وہ کرنے ہیں کہیں گے ان کے رسول دنیا سے چلا گیا صلی اللہ علی کوئی نہ کہے کہ وہ فوت ہو گئے جس نے کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا رسول آسم کو کوئی فوت نہ کہے ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے اوپر ان کا نمبر ہے باقی تو سارے آپ دیکھو کہ عمر فاروق جیسا انسان جو ہے رضوان اللہ علیہ مجمین پریشان ہو گیا تو کیا بنے گا امت کا او بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پہلے رو لیا تھا پہلے پہلے رو لیا تھا آج اگر او بکر بھی رونا شروع کر دیتا ان کے ساتھ اس پریشانی میں تو امت کا رب بھی رکھوالا تھا آپ نے وفات سے کچھ عرصہ پہلے فرمایا ایک آدمی ہے اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ میرے پاس آنا ہے تو آ جاؤ لیکن ابھی کچھ دیر اور رہنا ہے تو تم دنیا میں رہ سکتے ہو کچھ اور دن اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا ہے ابو صدیق رضی اللہ تعالی نے رونا شروع کر دیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے چھوٹے صحابہ میں سے ہیں جن کی عمر تھوڑی تھی کہنے لگے ہم نے کہا یہ بوڑھا قریشی اس کو بات سمجھ نہیں آتی رونا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم تو کسی آدمی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور بوڑھا قریشی اس نے رونا شروع کر دیا ہماری آنکھیں اس وقت کھلی جب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی پھر ہمیں سمجھ آئی کہ اس دن ابوبکر سمجھ گئے تھے کہ وہ بندہ محمد رسول اللہ ہے آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی استقامت دکھا رہے اور یہ کتنی بڑی استقامت ہے کہ ممبر پر آ کر خطبہ دیا جو بخاری شریف قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف کے اندر یہ خطبہ موجود ہے یا من کہنا من کم یا بدو محمد محمد ان قدمات من کہنا یابد اللہ وہ لوگ تم میں سے جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا کرنی بھرنی والا بگڑی بنانے والا گوداری کرنے والا قسمت کھری کرنے والا محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ روئے اس کو رونے کا حق پہنچتا ہے کیونکہ اس کا بابود آج فوت ہو گیا اور جو یہ سمجھتا تھا عقیدہ رکھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا کرنی بھرنی والا ایک اللہ ہے وہ کیوں روتا ہے ہوش کرو وہ اللہ معبود تو زندہ و قائم ہے اور پھر یہ عت پڑی وما محمد اللہ رسول قد خلط میں قبل ہر رسول افماتا پتر کلب تو مالا آتا بک کی جنگ میں یہ ایت نازل ہوئی جب یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے صابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعد اپنی تلواریں ہتھیار پھینک کے بیٹھ گئے کہ اب کیا لڑنا جب رسول اللہ ہی نہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس وقت تنبیہ کی تھی آج البکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عید پڑھی اور صحابہ کرام کو یاد کرائی رضوان اللہ علیہ مجم جس کا مفہوم یہ تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے رسولوں کی طرح رسول ہیں انہوں نے دنیا سے جانا ہے ایک دن اپنی ڈیوٹی لے کر اور جانے کی صورتیں دو میں سے ایک ہوگی کیا یا تبھی موت آئے گی یا شہید کر دیے جائیں گے تو جو تین نکیلے پتھروں پر چل کے مارے کھا کے تکلیفیں اٹھا کے پرت مسافر بن کے اور گلاب کے پھول جیسے سچے را کرا کے ستر ستر صحابہ شہید کرا کے جو تین تمہارے لیے چھوڑ کے گئے کیا ان کی وفات کے بعد اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے خبردار نہ نبی زندہ ہو تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے نبی فوت ہو جائے تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے نبی زندہ ہو تب بھی جہاد کرتے رہنا ہے نبی بھی وفات پا جائے تب بھی جہاد جاری رکھنا ہے عمر فاروق کھڑے ہو گئے رضی اللہ عدم کہہ لے کہ لگے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے صدمے کی وجہ سے ہم یہ عید بھور چکے تھے پھر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کرنے لگے ایک دوسرے کو حوصلہ دینے لگے یہ ایپ پڑھ کے وما محمد اللہ رسول قط خلط من قبل رسول بودل مل رہا ہے وما محمد اللہ رسول خط خلط من قبل عقیدہ کتنا محبت سب سے زیادہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ لوگ دھڑا دھڑ حضرے اسود کو چوم رہے ہیں دھڑا دھاڑ حضرے اسود کو چوم رہے ہیں جو بیت اللہ شریف کے کونے میں نصب ہے سوچا ہماری تربیت تو محمد رسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے اس ستون کو کوئی نہیں چومتا اس دیوار کو کوئی نہیں چومتا کوئی تو بات ہوگی اس کے اندر کرنی بھرنی والا یہ پتھر ہوگا مجھ کے کچھ عادت روائی والی بات ہوگی یہ خیال آیا خطاب پتھر کو کیا سنایا لوگوں کو ان کا لا ان ولا تنفولا تو ایک پتھر ہے نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے اللہ کی قسم اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چومتے تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا بلکہ میں تجھے دیکھتا بھی نہ میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما کیا سمجھایا ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے دو ہونٹوں کو محفوظ رکھو ان دیواروں سے پتھروں سے درگاہوں سے اور ان درگاہوں سے استانوں سے ان قبروں سے مداروں سے محفوظ رکھو جب اللہ صحیح عقیدے کے ساتھ حق کا کے مال کے ساتھ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے تو رسولہ سب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے دو ہونٹ حضرت پر ٹکا دینا نہ ہو سکے تو ہاتھ لگا لینا یہ کل قیامت کے دن تمہاری گواہی دے گا اور یہ گنا چوس پتھر ہے تمہارے گناہ ابھی سارے چوس لے گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہم اجتماعی طور پر دیکھتے ہیں سو سالہ پیریڈ ہے ان کا سو سال زندہ رہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک سو دس ہدری تک صحابہ کرام کا دور ہے مرد تھے عورتیں تھی جوان تھے بوڑھے تھے کھیتی باڑی والے تھے کاروباری تھے ملازمتیں کرتے تھے ان کو بھی برادریاں تھیں قبیلے خواہشات کسی ایک صحابی مرد عورت سے ثابت نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو پوری دنیا میں سب سے افضل قبر مبارک ہے وہاں جا کے فریاد کی ہو مشکل کشائی حدت روائی کے لیے یا نظر چراوا چڑھایا ہو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو دنیا میں افضل ترین گروہ ہے نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین قبر کو مشکل کو شاہی حادت روائی کا اڈا نہیں بنایا تو ان کے غلاموں آ ان کے غلاموں آ ان کے غلاموں کی قبریں کیسے مشکل کو شاہی حادت روائی کا اڈا بن گئے صحابہ کرام رضوان اللہ بچمین عقیدہ سیکھ چکے تھے بہت حساس رہتے تھے چنانچہ ایک آدمی رسول سم کا صحابی اس نے ارز کی جناب میں نے ایک منت مانی تھی جناب کہ اونٹ زبا کروں گا بوانہ نامی جگہ پر کیا میں اپنی منت پوری کر لوں عقیدہ سیکھ چکے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں شرک کی امیدش ملاوٹ ہو جائے آپ نے اس سے دو سوال کیے پہلا سوال یہ کہ مجھے یہ بتا جہلی زمانہ میں اسلام سے پہلے اس جگہ پر کوئی ارس میلہ کوئی لگتا تھا کوئی عید تھی وہاں جہلی زمانہ کے لوگوں کی انہوں نے کہا جی نہیں کیا وہاں ان کی کوئی درگاہ تھی کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نیک بندے ولی جب کمائیاں کر لیتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں حج جمرے کر لیتے ہیں اللہ خوش ہو جاتا ہے مرنے کے بعد ان کی روح کو اختیارات مل جاتے ہیں اس بزرگ کی روح سے اولاد ملتی ہے اس بزرگ کی درگاہ سے صحت ملتی ہے اور یہ تصرف کرتے ہیں کیا یہ نظریہ وہاں تھا کہ اس بزرگ کی کوئی وہاں مورتی یا کوئی صورت یا اس کی کوئی جگہ دفن ہونے کی یا قبر یا کوئی چیز تھی وہاں اس نے کہا نہیں آپ میں نظرے کا اپنی نظر پوری کر میں نے کیوں یہ سوال کیے اس لیے کہ اللہ کی نام فرمانی میں نظر جو ہے وہ نہیں مانی جاتی اور وہ قبول نہیں ہوتی اور وہ نہیں کرنی چاہیے یہاں سے کیا ثابت ہوئی بات صحابہ کرام کا عقیدہ اور رسول اسم کی تعلیم سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جس جگہ پر ایک اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے زبان دوسرے کے لیے نظر نیات دوسرے کے لیے چڑھاوے چڑھائے جائیں وہ جگہ پلید ہو جاتی ہے وہاں اللہ کے لیے بھی دبا کرنا نظر ناز چڑھاوا دینا آرام ہوتا اللہ تبارک و تعالی کے نبی ساتھیوں نے آپ کی پابندی اطاعت اور آپ کی سنت کی پابندی بھی سیکھی تھی کیونکہ قرآن میں پڑھ چکے تھے مما اور سلم و کہ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم میں تیرے رب کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جھگڑوں میں تنازوں میں نماز نیاز روزے اج درود ودیف شادی گمی سیاست معیشت معاشر شکل و صورت دیکھنے سننے بولنے مال کمانے خرچ کرنے صبح شام رات دن میں جب تک آخری جسٹس فیصلہ کرنے والا آپ کو تسلیم نہ کر لیں سارے بےئی مانے اور پھر ان کے دل بھی مانے کہ صحیح بات یہی یہ تھی یہ نہیں کہ عمل کریں ویسے وہ ہوتا تو ٹھیک تھا نہیں ان کے دل تسلیم کریں کہ یہی وہ بات حق ہے جو رسول اعصم ہمیں بتا کر گئے جب تک یہ نہ ہو تو یہ مومن نہیں ہے وہ سن چکے تھے کہ رسول سم نے فرمایا اللہ کی قسم کوئی یہودی کوئی عیسائی کوئی اور میری نبت رسالت حدیث سنت کا سنیں اور مجھ پر ایمان نہ لائے میری اطاعت تابے نہ کرے اور میری بات کو سنت عدیس کو حجت نہ سمجھے یہ جہنم میں جائے گا یہ جنت میں جا نہیں سکتا چنانچہ صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہم دیکھتے ہیں کہ تات کی کیسی مثالیں پیش کی جناب انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ابھی شراب اور نہیں ہوئی تھی میں اپنے ماموں اور چچوں کو دعوت کے بعد شراب پلا رہا تھا شراب پانی کی طرح پیتے تھے مٹکے بھرے ہوتے تھے گڑے بھرے ہوتے تھے باہر آواز آئی کو منادی کر رہا ہے مجھے کہا میرے ماموں اور چچوں نے انس باہر جاؤ رسی اللہ تعالیٰ دیکھو کیا منادی ہے میں واپس آیا میں نے کہا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے کہ یہ ایتیں آ چکی ہیں یا ول انصاب ول ازلم رج سم مناامل شیطور فج تبو لکم تفلح کیا ایمان والو شراب جوا اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ ذبح کرنا اور قسمت معلوم کرنے کے لیے فال تیر پھینک کے یا کسی اور ذریعے فال معلوم کرنا قسمت ملوم کرنا رج سوم منامل شیتان یہ پلیل شیطانی یا مال ہے ان کو چھوڑو اگر کامیابی چاہتے ہو انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے میں نے ایتے سنائی جس کا پیالہ منہ کے ساتھ تھا جھٹک دیا مٹکے توڑ دیے گڑے توڑ دیے شراب بہا دی گئی سب کچھ ختم کر دیا گیا اور مدینہ کی گلیوں میں ہر گھر سے ایسے شراب انڈیل دی گئی اور یہ مندر تھا جیسے یہاں سیلاب آیا ہوا ہماری طرح نہیں سن سوڑ کے سون کے سن نو سات پشٹی مسلمان آٹھ پشٹی مسلمان جمعے کے خطبے عید کے خطبے رمضان تراوی اتقاف ماشاءاللہ اللہ درس اور ماشاءاللہ اس طرح عمرے اور حج لیکن آنکھوں میں شرما یا نہیں آ رہی کان گانا سننے سے بعد نہیں آ رہے زبان سے جھوٹ نہیں جا رہا اور دل سے اصد بخت کوڑ نہیں جا رہا نماز کی پابندی نہیں ہو رہی زلزلے آ گئے طوفان آ گئے کوئی ٹس سے مست ہونے کے لیے کوئی گھر کا ماحول درست کرنے کے لیے تیار نہیں یہ ہماری حالت ہے گناگار ہم سب ہیں گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں یہ جو بے حسی ہے نا بے حضی عمریں گزر رہی ہیں دیکھی ہی جائے گی دیکھی جائے گی ابھی تو میں جوان یہ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتی ہے و وغد دلاتی زلزلہ دیکھو کبھی زلزلہ سنتے تھے حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب زلزلے پہ ہوتا ہے اب دیکھو کتنے زلزلے آتے ہیں چند نوجوان سو رہے کمرے میں ایک گیا اٹھ کے نماز پڑھنے ان کو اٹھا کے گیا وہ سوئے رہے نماز پڑھ کے یار اٹھو نماز پڑھو اچھا پڑھ دیں سوئے رہے پھر اس نے اٹھایا ان کو نماز پڑھو سوئے رہے تاکہ جب بہت وہ پریشان ہوا کہ یہ سورج نکلنے والا ہے تو اٹھتے ہی نہیں مسلمان ہو نماز کیوں نہیں پڑھتے وہ پھر نہ اٹھے اس نے زور سے کہا زلزلہ سارے باہر بھاگ گئے کہتے ہیں اب بتاؤ واللہ یہ ہماری حالت ہے توبہ توبہ توبہ یہ تو رسولہ سب نے دعا کی ٹھیک میری امت ایسا زابنا ہے جو پہلی امت پہ. ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری شکلیں تبدیل ہوں یہ ہمارے کارتا اسنیس ہوں کتنا کے اسلام ہے کیا مانگتا ہے ہم سے رب عمر میں ایک دفعہ حج وہ بھی اگر تمہارے پاس طاقت ہے سال بعد زکوٰۃ اگر کھا پی گیا کچھ بھی نہیں بچت ہے تو ڈھائی روپے سو میں سے باقی مال کو پاک کر روزہ سال بعد نہیں رکھ سکتا کسی کو رکھوا دے پانچ ٹائم نماز ہے کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ گئے لیٹ کے پڑھ لے اشارہ کر لے مسافر ہے دو رکھت پڑھ لے پانی تکلیف تھی امم کر لے فرضوں کے علاوہ بارہ رکھتے ہیں چوبیس گھنٹوں میں کیا مانگتے ہیں اچھا کھاؤ اچھا پہنو دوستوں باپ میرو بی بچوں میرو ہاں بڑی دنیا خوبصورت ہے فائدہ اٹھاؤ میرے بندوں سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنائے ساب کے رضوان اللہ مجمعین سنتے تھے فوراً مانتے تھے تسلیم کرتے ایک دفعہ رسول اللہ صاحب نے سونے کی انگوٹھی بنا لی صحابہ کے نے بھی بنا لی رضوان آپ نے سونے کی انگوٹھی پہن لی صحابہ کے نے بھی دیکھ کے پہن لی رضوان اللہ علیہ مجمع اللہ تبارک و بتالا کی طرح سے حکم آ گیا منا کا رسول اللہ سسم نے وہ انگوٹھی اتار دی سارے صحابہ نے اتار دی انگوٹھی فوراً اتار دی اللہ کے رسول سسم کے بالکل اطاعت میں رہتے تھے رمضان مبارک کے اندر فتح مکہ میں جاتے ہوئے اثر کا ٹائم تھا اللہ کے حکم سے آپ نے روزہ کھولا کھولنے کا حکم دیا کیونکہ آگے ہو سکتا ہے جات جاتے ہی شروع ہو جائے تو یہ کچھ کھا پی لیں فرضی روزہ اثر کا ٹائم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے روزہ افطار کیا اثر کے ٹائم رمضان میں فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کو دیکھا تو سب نے مشکیزوں میں جو ہے سے پانی لیا اور فوراً جو ہے وہ روزہ افطار کر لیا جب رسول سب نے کر لیا تو اب بھی کل ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ان کے پیچھے چلیں سرے تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں ہے حتاط بھی کچھ یوں یوں اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ او جی ان کے پاس بھی کوئی ہوگی آخر وہ بھی اتنے بڑے امام تھے دیکھو جی اتنی بڑی مسجد ہے جی وہ ہے یہ ہے وہ کیا مطلب ہے یار لا لا اللہ محمد رسول میں تیسری کوئی نہیں ہے میں تیسری ایک ہے عزت ایک ہے ادب ایک احترام صحابہ کرام رضوان اللہ مجم بڑی سی بڑی شخصیت کو رسول سب کے اطاعت میں ان کے ساتھ شامل نہیں سمجھتے چنانچہ سب نے جہاد کے لیے دستہ بھیجا. جو امین صاحب تھے نا جماعت کراتے تھے تو ہر رکت میں جو صورت پڑھتے آخر میں کل و اللہ حد پڑھتے جب بار بار انہوں نے یہ عمل کیا تو ساتھی کہنے لگے کہ تمہاری تسلی نہیں ہوتی کل و اللہ حد پڑھتے ہو پہلی صورت پر تمہاری تسلی نہیں ہوتی عجیب سا لگتا ہے یہ انہوں نے کہا دیکھو میں تو ایسا کروں گا اگر تمہیں اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اپنے میں سے کسی کو آگے کر دو میں بھی پیچھے نماز پڑھ لوں انہیں کہا نہیں نماز تو ہم آپ کے پیچھے نہیں چھوڑیں گے لیکن آپ کا یہ عمل آپ کا یہ فیل قرآن پڑھنے والا نماز کے اندر اس کو ہم دین نہیں سمجھیں گے یہ صحابی رسول تھا صلی اللہ رسول وسلم کا شاگرد تھا قرآن کا گواہ تھا اس کو رسول سم نے امام مقرر کیا تھا اور رسول سم کوئی کام دی نہیں اللہ کو کی کیونکہ کرتے نہیں ہیں ان کا مقرر کیا ہوا امام صحابۂ کے دین کی روح کلمے کی روح کو جانتے تھے کلمے کا اقرار جو کیا ہوا تھا اس کی روح سے سمجھتے تھے کہ چاہے یہ صحابی ہے چاہے کا شگرد ہے چاہے ہمارا امام صاحب ہے چاہے ہمارا امیر صاحب ہے اور عمل قرآن پڑھنے والا اور وہ بھی نماز میں ہمارے لیے دلیل نہیں ہے جب تک ہم اس کی تصدیق محمد اور رسول سے نہ کر ہماری طرح نہیں او جی وہ جی مسئلہ تو کوئی نہیں قرآن میں تو نہیں ہے حدیث میں تو نہیں ہے بڑے محفل بڑی رو پرور ہے پڑھا تو قرآن لو تو رسول کس لیے ہے اگر اپنی مرضی کرنی ہے تو دین کی رو بنیاد کو وہ جانتے تھے آ کے ارض کیا جناب یہ ہمارے امام صاحب نماز کی ہر رکت میں سورت پڑتے آخر میں کل ولہ حل پڑھتے آپ نے فرمایا یہ تو آپ نے بات کی نا اس کو بھی بلاؤ اس کو بلاؤ. اس سے بھی سنے یہاں رسول اللہ صاحب نے ہماری رہنمائی کی قدم قدم پر کہ ایک طرف کی بات سن کے کبھی ایکشن نہ لو کبھی ذہن نہ بناؤ کبھی کان کے کچے نہ بنو دوسرے کی بات بھی سنو دوسرے کی بات بھی معلوم کرو واللہ ایسی سناری ہدایات ہیں کہ ہماری آخرت تو بنیں گی ان پر عمل کرنے سے ہماری دنیا بھی پرسکون ہوگی برادریاں اجڑ گئی تلاقے ہو گئیں گھر پک گئے پلاٹ پک گئے زمینیں پک گئیں قدورتیں ہو گئیں نفرتیں ہو گئیں عدالتیں بھر گئی ظلم و زیادتیاں ہو گئیں بس یہ چیزیں جلد بازیاں رسول سمایا کفا بل مرے کزے سے ما ماسا سب سے بڑا جھوٹا انسان وہ ہے ہر سنی سنائی بات آگے کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ صبح نے فرمایا جو باتیں اللہ کو نا پسندے ان میں ایک کیل خال کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے ہاں کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ رہا تھا زبانوں کو بند رکھو مت پھیلاؤ ایسی باتیں رسول اللہ صلی اللہ صبح نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ دوسرے کی بات بھی سنو ہم جلد بازی میں کتنے نقصان کر لیتے ہیں اچھے خاصے اپنے ہمدرد دوست ان کو ناراض کر لیتے ہیں کسی شیطان نے کان میں پھونک ماری کہ وہ آدمی تمہیں اوپر اوپر سے سلام کرتا ہے حالانکہ رسول آسم نے اپنے صاحبی کو کہا تھا کہ توں کہہ رہا ہے اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے تو نے اس کا دل پھاڑا تھا صاحبی جو ولیوں کا امام ہے وہ تو دل کی بات نہیں جانتا رسول اللہ سم نہیں جانتے تو یہ تیرا دوست جو ہے بڑا جانا کہتا میں اوپر اوپر سے سلام کرتا ہے تو یہ اوپر لفظ اور وہ ایسا بے وقوف ہے آگے سے کہ بیس سال کے تعلقات ہیں لین دین اچھا ہے آدمی اچھا ہے شیطان کی ایک پھونک پر دل میں گرا باندھ لی اچھا میں کیا سمجھتا تھا اور یہ کیا انج اور بس پھر معاملہ شروع ہو گیا نفرت کا خدورت کا و عداوت کا آپ نے ماں یہ تو تم نے بات کی اس کو بھی بلاؤ اس کی بھی سنیں وہ آ گیا بھائی یہ کیا وجہ ہے آپ کے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ ہر رکت کے اندر صورتیں پڑھتے ہیں تو آخر میں قلو اللہ حد ضرور پڑھتے ہیں تو اس نے کہا جناب اس میں صفت الرحمان ہے کل اللہ حد کے اندر اللہ کی صفت ہے اللہ کی تعریف ہے اس اللہ کی تعریف صفت کی وجہ سے مجھے یہ صورت پیاری لگتی ہے میں اس لیے پڑھتا ہوں آپ تصدیق فرما دیں تو ٹھیک ہے نہیں تو چھوڑ دوں گا سید البلی نرین امام المجاہدین رحبر الرحنما مختدا پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے ساتھ خوش ہو جا اس صورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی بخاری شریف میں جناب حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا پوچھا کب سے نماز پڑھ رہا ہے کہتا چالیس سال اس نے کہا چالیس سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی قسم اگر تو اس نماز پر مرتا تو, تو جہنم میں جاتا کیونکہ غیر فطرت مرتا اور جنت میں جا میں جاتا کیونکہ یہ نماز تیری رسول اللہ والی نماز ہی دیجیے صلی اللہ صحابہ کرام نہیں کوئی بات اور ماننے یا سننے کے لیے تیار ہوتے تھے چنانچہ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نو کہ دو لڑکے عراق سے آئے اور مال پیش کیا کہ یہ جناب بیت المال کا ہے اور یہ ہمارا ہے کیا, کیا مسئلہ جناب وہاں کے گورنر نے آتے ہوئے ہمیں زکات دی صدقات کا مال دیا کا امیر المومنین اپنے باپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ جمع کرا دینا پھر انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ ایسا کرو یہاں سے مال لے لو عراق سے مدینہ جا کے بیچو نفع اپنے پاس رکھ لینا اور اصل مال جمع کرا دینا بیت المال میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ اس نے سہولت جتنے مجاہدین گئے تھے ان کو دی ہے نہیں اس لیے کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو تمہارے باپ کا مال ہے جمع کراؤ یہاں کراؤ یہاں جمع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نما نے ایک اونٹ بیچنا تھا اس کے اندر عیب تھا بیماری تھی نماز پڑھنے کے لیے گئے جو پیچھے تھا جس کو چھوڑ گئے ساتھی اس نے وہ بیچ دیا کہا لے کہا نکل گیا لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں مال ہو جائے نکل نکل جا گیا کہتا کیا نکل گیا کہ وہ وہ بیماری, بیماری ہے تکلیف ہے پھر بھی لے لے تو لے لو نہیں لے لے تو نہ لو بک نہیں رہا تھا کہتا جی نکل گیا کس نے لیا وہ خوش ہو رہا ہے عبد اللہ مینر پریشان ہو رہا ہے کس نے لیا بھائی ادھر لیا ادھر کو گیا ہوگا پیچھے چل بھوگے بھوگے بھوگے گئے اونٹ والے کو بلا بلا اچھا وہ ڈر رہا تھا کہ شاید سودا واپس کرتے ہیں وہ آگے بھاگ رہا ہے عبد اللہ برمر پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا جا رہا ہے رجو بات سنو اے خسارے میں جا رہا ہے تیرے فائدے کی بات کرتا ہوں رک گیا کیا ہوا اس میں بیماری ہے فلاں فلاں ایب ہے اتنی قیمت کا نہیں ہے قیمت کا تم نے ہے سوچا رام دیکھا پھر اس نے وہ بھی تو کاروباری تھا اس نے اندازہ لگایا سارا کہنے لگا ٹھیک ہے آپ نے ہمیں بتا دیا لیکن یہ پھر بھی مجھے نا وارے میں ہے یہ میرے لیے درست ہے مجھے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ان کا غلام ایک نے مٹھائی پیش کی میٹھی کوئی چیز پیش کی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ لے لی کھا لی کیونکہ یہ مسئلہ ہے کہ غلام جو ہے نا جو کمائی کرتا ہے وہ مالک کی ہوتی ہے غلام جو ہوتے تھے اب تو نہیں ہے کیونکہ اس نے روٹی کھانی ہوتی ہے کپڑا پہننا ہوتا ہے جو اس کی کمائی ہے وہ مالک کی ہوتی ہے اور اس کے اخراجات مالک کے ذمے ہوتے ہیں تو لایا کھانے کے لیے یہ چیز تو نے کھا لی تو بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مٹھائی کیا تھی جو میں نے آپ کو دی تو انہوں نے کہا بھی یہ کیا تھی کہ لگے یہ میں جہلی زمانہ میں نا اسلام سے پہلے ٹہانت کیا کرتا تھا کیا مزہ یعنی میں ٹیوے والی سرکار تھا وہ تکے تک لگاتے ہیں نا کٹی نہ کٹا کہ اگر کٹی ہوگی تو کہیں گے کٹی نہ کٹا اور اگر کٹا ہو گیا تو میں نے کہا نہیں تھا کٹی نہ کٹا یا ٹیوے والے کی اور گل نہیں سن لو ایک جگہ پر گیا ایسا ٹیوے والا وہ تو ان کو بڑے بزرگ پیر سمجھتے ہیں نا تو وہاں گیا تو خیر انہوں نے کہا کرو لڑکا کہ لڑکا گا لڑکا ہاں یہ لڑکا بس اللہ قرآن جی میں فرماتا ہے میری مرضی ہے جس کو لڑکا دوں لڑکی دوں یہ کہتا ہے لڑکا ہوگا ٹھیک ہے جو. چلو جی بال وہ لڑکی ہو گئی وہ بڑے پریشان ہوئے اب جب پیر صاحب کا پھیرا آیا, لگایا تو ہوتے تو یہ ٹیوے والے بڑے شاتر ہوتے ہیں نا بڑے لوگوں پہ ان کی نظر ہوتی ہے لوگوں کو عقیدہ ہے نہیں تو کہنے لگے کہ پیر صاحب بزرگ صاحب حضرت صاحب سرکار صاحب آپ نے کہا تھا لڑکا ہوگا یہ لڑکی ہو گئی پیر صاحب ہنسنے لگ ہنس ہنس بڑے ہنس رہے بڑے ہنس رہے وہ کہتے ہیں کیا بات کہتا ہے پڑوسیوں سے تو پوچھو اب جب پڑوسیوں کے پاس گئے انہوں نے کہا ہاں پیر صاحب ہمیں کہہ گئے تھے لڑکی ہوگی میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے لڑکا رکھنا جب آپ کو دزل فریب سمجھایا کہ لڑکا ہو جاتا تو وہاں اور نہیں ہے تو یہاں ہر طرح سے معاملہ اللہ تعالیٰ معف فرمائے اللہ معاف فرمائے آہ, اقبال کہتا تھا خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں درویشی بھی ایاری, اے سلطانی بھی بہار وہ کہتا ہے, میں ٹیوے والی سرکار تھا تو میں تکے لگاتا تھا اب کوئی نہ کوئی بات تو ہو ہی جاتی ہے وہ بات کہیں اس کی پوری ہو گئی ہے اس وقت کی یہ مٹھائی اس نے مجھے لا کر دی ہے شریری بکر صدیق پریشان ہو گئے منہ میں انگلی ڈالی ڈال ڈال کے کر کر کر کر کے تکلیف اپنے آپ کو کر, کر کے ساری وہ مٹھائی باہر نکالی کیونکہ وہ سن چکے تھے کہ رسولہ صاحب نے فرمایا جس جسم میں حرام کی خوراک غذا ہوگی وہ جنم کے لائے گئے اللہ مز اسلام المسلمین اللہ منسل اسلام انصر اللہ منسل جہاد والاہدین اللہ من سجور لنا اللہ محمد شمرز السلم اللہ اللہ اللہ شمر مسلم اللہ رب, رب العالمين